نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا فيه ولا خله ولا شفاء والكافرون هم الظالمون الله لا اله الا هو الحي القيوم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 سب شاہلی صدری و یس سرلی امری وحد القدت ام السانی یفقلی تقریباً دو رکوؤں پر مشتمل معاملہ تالوت و جالوت کا وہ ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ گویا کہ اب غزو بدر کی لیے ذہنی اور نفسیاتی تیاری ہو اور غزوات کے لیے جیسا کہ میں نے عرض کیا جہاں سرفروشی کی ضرورت ہے وہاں انفاق مال کی بھی ضرورت ہے تو اب یہاں بڑے زوردار انداز میں پھر انفاق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہی چار ڈوریاں ذہن میں رکھیے انفاق اللہ کی راہ میں یعنی جہاد بالمال قتال جہاد بل نفس کی آخری شکل اور شریعت میں عبادات اور معاملات چار ڈوریاں گچھی ہی ہوئی ہیں ان بائیس رکنوں کے اندر جن پر دوسرا نصف جو ہے سورہ بکرا کا مشتبل ہے یادینا رکنا کم قبل یوم ولا کن تم ولا شمان خرچ کر دو ان چیزوں میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں دی ہیں اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ کے۔ جس نے نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کوئی شفاف مفید ہوگی بل کافرون ذالب اور کافر ہی تو ظالم ہیں اب یہاں کافر سے مراد کون ہے کافر اصطلاحی نہیں کافر معنوی جو اللہ کے اس حکم انفاق کی تعمیل نہیں کرتا دیکھتا ہے کہ دین مغلوب ہے اس کو غالب کرنے کی جد و جہد ہو رہی ہے اس کی کچھ تقاضے ہیں مالی ضروری ضرورتیں ہیں اس کی اور اللہ نے اسے قدرت دی ہے اس میں خرچ کر سکتا ہے اور نہیں کرتا وہ ہے اصل کافر اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے جو قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہے تزرو فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی اس کا تو نام بھی چونکہ معروف ہے میں نے جو آپ کو بڑے بڑے حکمت کے موتی اور بڑے بڑے پھول آپ کو گنوائے ہیں آیت الیات آیت البر آیت الاختلاف اور اب یہ ہے آیت الکرسی توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہے یہ سیدت و آیات القرآن حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآن کی سردار ہے جس طریقے سے آیا بر اور صورت العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے جمع کر دی لیکن اس کی تفصیل ایک آیت میں آئی وہ آیت البر ہے چنانچہ جو منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لیے میں پہلا در سورت العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت الدیر کا ہے جو نسبت صورت العصر میں ہے کہ وہ سورت ہے یہ آیت ہے لیکن اس آیت میں کئی صورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے صورت الاسن کے برابر یہی نسبت ہے سورہ اخلاص میں چار آیتیں توحید کا عظیم ترین خزانہ اور یہ آیت القسى یہ آیت ہے سورہ اخلاص اس میں چار بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے لیکن اسے حضور نے سلو سے قرآن قرار دیا ہے توحید کے موضوع پر جامع ترین صورت سورت الاخلاص الخلاص لیکن توحید اور خاص طور پر توحید کی صفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت کی آیت کرسی اللہ لا الہ الا اللہ اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی علاج نہیں بڑا کیٹورک الحی الق وہ زندہ ہے از خود اور با خود اس کی زندگی مستعد نہیں ہے وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں عمر دراز مانگ کے لائے تھے اللہ کی زندگی ہے اس کی از خود زندگی کسی کے دی ہوئی نہیں اور اس زندگی میں کوئی زوف نہیں کوئی کمزوری نہیں کوئی احتیاج نہیں آگے آ جائے گا نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے قیوم خود اپنی جگہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے عزم کے تو گویا کہ الحد عہد اور اسمدھ اللہ اپنی جگہ عہد لیکن باقی پوری کائنات کے لیے سمدھ ہے جو سورہ اخلاص میں دو الفاظ آئے ہیں قول اللہ عہد اللہ حسم اللہ الحی ہے اور قیوم ہے لا کا خدرت ولا نوم اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نیند نہ اونگ لہو معافی استعمالات میں معافی رکھتا آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے ملکیت تام مح ملکیت حقیقی اس کی ہے منظلبی یشور ان لہو اللہ بے کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ تین مرتبہ کیٹیگوریکل ڈنائل کے بعد کوئی شفاعت نہیں کوئی شفاف نہیں کوئی شفات نہیں, نہیں یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز منظر ندی کس کی یہ حیثیت ہے کس کا یہ مقام ہے کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر جو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے ہاں جس کے لیے اللہ اجازت دے دے استثناء کے ساتھ شفات کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا ورنہ سورہ بقرہ کے چھٹے روکوں کی دوسری آیت بتق یوم اللہ تززینس نفسین ولا كقبل المحا شفات ولا یوخن عدل ولاحمن سرول کی دوسری آیت بت یوم اللہ تزین افسول نصری شعین ولا یقبل منحا ادل بلا اور اب اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا ہے ولا شفا کوئی شفات مفید نہیں ہوگی لیکن یہ اس میں ایک استثنا ہے اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفات حقہ كیا ہے شفات باطلا كیا ہے دور ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی وہ ایک علیحدہ موضوع ہے حال ہی میں نے اس پر اپنے درس کرا دیے ماں بینا ہوں ماں وما ہوں وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو اس کو پیچھے ہے عام طور پر دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں اس شخص کو بہتر اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے یا جیسا کچھ فیکٹ آن دی فائل آ گئے ہیں وہ بڑے ہی ڈسیونگ ہے اصل حقائق کچھ اور ہے اس کیس کے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے جبکہ اللہ کو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور ان کا حال یہ ولا یو ہی تنشہ علم ہی اللہ باشا اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا اطائی علم, علم ہے محدود علم ہے بڑے سے بڑا رسول ہو بڑے سے بڑا ولی ہو بڑے سے بڑا فرشتہ علمتنا ہم پڑھائے چوتھے رکوع میں تو کون کہہ سکتا ہے منزل فہم واشا وسیا کرسی ول اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اب کرسی کے دو مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اس سے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اقتدار اس کی قدرت اس کا جبر اس کا اختیار یہ yes اتھارٹی پوری کائنات کو ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے یہ آیاتیں وہ تشابہات میں سے ہیں کہ کوئی بھی ہو واقعیت جس کو ہم اسے کرسی کہہ سکیں عرش کرسی ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے ہمارے تخیل سے ماں ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اسے اختیارات براد ہو اس کا اختیار اور اختیار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے ولا یہود حضما اور اسے تکان تاری نہیں ہوتی اس پر دران نہیں گزرتا ان دونوں کا تھامنا ان دونوں کی حفاظت آسمانوں کی اور زمین کی وہ الع علیم <الْعَظِيم> اور وہ العلی ہے بلند و بالا اور عظیم ہے بڑی عظمت والا یہ آیت القسی سیدت و آیاتِ قرآن تمام آیات قرآن کی سردار اور توحید الہی کا ایک بہت بڑا خزانہ لا اقراح فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے یعنی یہ کہ کسی بھی شخص کو نہ کبھی جبرن مسلمان بنایا جائے گا نہ کبھی بنایا گیا استثناءات ہو سکتے ہیں کسی کا ذاتی کوئی عمل ہو فعل ہو کسی نے کیا ہو اسلام میں کسی پرد کو جبرن مسلمان بنانا حرام ہے لیکن اس آیت کا یہ مطلب نکال دینا کہ نظام باطل کو بھی ختم کرنا جو ہے اس میں کوئی طاقت استعمال نہیں ہو سکتی یہ حماقت ہے پرلے درجے کی نظام باطل نظام ظلم ہے ایکسپلائٹ کر رہا ہے لوگوں کو اللہ اور بندوں کے درمیان حجاب بن گیا ہے پردہ بن گیا ہے نظام کو طاقت کے ساتھ ختم کرنا فرض ہے مسلمان کا طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہے لیکن جو مسلمان نظام باطل کو ختم کرنے کی آرزوں اور ارادے سے خالی ہے اس کے دل میں یہ ارادہ نہیں ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے طاقت اور جمر نظام کو ختم کرنے پر فرض کیا جائے گا کسی فرض کو مجبور مسلمان نہیں بنایا جائے گا یہ ہے اصل میں اس آیت کا مفہوم یا اقرا حاف الدین کد تبعینہ رشت مل گئی ہدایت واضح ہو چکی ہے کجی سے جتنی کجیاں ہیں جتنے غلط راستے ہیں جتنی شیتانی پگڈنڈیاں ہیں ان سے جو صراط کے مستقیم ہے اس کو بالکل مبرن کر دیا گیا ہے فمائی یتفرمی تو جو کوئی بھی تاحوت کا انکار کرے گا دیکھیے اللہ پر ایمان لانے سے پہلے تاحوت کا انکار ضروری ہے جیسے لا الہ الا اللہ تو تاغوت اور تاغوت کون ہے تغا سے سرکش ہے جس نے اپنی حاکمیت کا اعلان کیا وہ تاغوت جس نے غیر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا وہ تاغوت اس کے تحت بننے والے سارے انسٹیٹیوشنس تاغوت جو بھی ادارے ہوں چاہے کتنے ہی خوشنما ادارے ہوں ہے عدلیہ لیکن وہ عدلیہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی کچھ اور لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کر رہے وہ تابوت جو بھی اللہ کے حدودِ بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ تعوت ہے تویانی کسے کہتے ہیں پانی دریا کی حدوں میں بہ رہا ہے لیکن جب وہ اپنی حدوں سے نکلا توہیانی پہ دریا کو اپنی موج کی توہیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیان رہے اسے اس کی کیا فکر ہے تو تغا اور بغا یہ دونوں بڑے قریب کے الفاظ ہیں بغاوت اور تویانی فوائد یلفل بد تاغوت تاغوت کا انکار جو کوئی کفر کرے تاغوت کے ساتھ وہی اولا <بِاللَّه> اور پھر اللہ پر ایمان لائے تاغوت سے بھی دوستی اللہ پر بھی ایمان اللہ کے دشمنوں سے بھی یار اور اللہ کے ساتھ بھی وفاداری کا دعویٰ یہ چیز نہیں چل سکتی یہی منافقت ہے یکسو ہو جاؤ حلیف المسلمستم سے قبل ارمت المسخا جس شخص نے یہ کام کر لیا تاغوت کی نفی اور اللہ پر ایمان اس نے تو مضبوط کنڈا تھام لیا تو سمجھ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی جہاز سبزری جہاز میں عرشے پر سے گر جائے تیرنا بھی نہ آتا ہو کسی طرح ہاتھ پاؤں مار کر وہ کسی کنڈے کے اوپر اگر ہاتھ اس کا پڑ گیا تو اب وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا میری جان اسی سے واپستا ہے زندگی اسی سے ہے تو اس کا وہ کنڈا اگر کمزور ہے تو پھر گیا وہ اس کے وزن سے کنڈا ہی نکل گیا لیکن وہ کنڈا تو مضبوط ہے اروک السکا <الْبُسْكَة> اس نے تو بڑے مضبوط کنڈے پر ہاتھ ڈال لیا ہے یعنی تاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان اس نے تھام لیا ہے بہت مضبوط کنڈا اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے اوسکل اورا گلے مت یہ جو اروا کی جمع ہے اورا اور اوسق جو ہے اس کا مذکر ہوگا تمام کنڈوں میں سب سے بڑا مضبوط کنڈا جو ہے وہ تخوا کا کنڈا تھام مضبتیا مل وہ کبھی علیحدہ ہونے والا ٹوٹنے والا نہیں ہے یہ کنڈا بہت مضبوط ہے سمعون اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے اللہ غلومات ایمان در حقیقت ایک دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان اللہ ولی ہے اہل ایمان کا یہ ولایتیں باہمی ہیں دو طرفہ ولایت ہے مندا اللہ کا ولی بن جائے ولی اللہ اولیاء اللہ اللہ اللہ بندے کا ولی ہے دوستی دو طرفہ ہے اللہ ولی اللہ عامنجو منظمات اللہ پشت پناہ ہے مددگار ہے دوست ہے ان کا کہ جو ایمان لائے اور انہیں نکالتا رہتا ہے ظلمات اندھیروں کے مختلف شیڈس میں سے نور کی طرف یہ آپ نوٹ کریں گے قرآن میں نور ہمیشہ تنہا آتا ہے واحد انوار کا لفظ قرآن میں نہیں ہے نور نور ایک حقیقت واحدہ ہے لیکن ظلمات ہمیشہ جمع میں آئے گا اس کے شیڈس مختلف ہیں شیڈس آف ڈارکنیس بہت گہری ڈارکنیس ہے ذرا اس سے کمتر ہے اس سے کمتر ہے تو جتنے بھی شیڈز ہیں کفر کا ہے شرک کا ہے الحاد کا ہے مادہ پرستی کا ہے ایگنوسٹیسم کا ہے لا ادریت کا ہے جتنے بھی فلسفے غلط ہیں جتنے بھی نظریات غلط ہیں جتنے بھی عمل کی غلط راہیں ہیں ان سب کے اندھیاروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان کی روشنی کے اندر لاتا رہتا ہے من لذیر قبر ہوں ان کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے پشپنا اور ساتھی اور مددگار ہیں اب تعور یخرجو نہیں نور ظلمات اور وہ ان کو نکالتے رہتے ہیں تدریجاً اور نور کا اگر تھوڑی بہت رمک ملا بھی تھا انہیں نور کا تو ان سے محروم کر کے ظلمات یوخرجو نہیں نور ظلمات نور سے ظلمات کی طرف نکالتے رہتے ہیں فی خالدون وہ ہے آگ والے اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اللہم اللہ مجالہ نباد کلین اللہ ظلمات اب اس کے بعد یہ بڑی عظیم آیت جو آئی ہے توحید کی اور اس کے بعد یہ دو یہ بھی اپنی جگہ بڑی عظیم آیات ہیں حکمت اور فلسفہ دین کے اعتبار سے اس کے بعد کچھ واقعات دیے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ اور حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ الم ترجیح حاجہ ابراہیم افیربھی اناطا اللہ المک کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے کہ محاجہ کیا تھا مناظرہ کیا تھا حجت بازی کی تھی ابراہیم سے اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے پادشاہی دی ہوئی تھی نمرود یہ ذہن میں رکھی ہے کہ نمرود اصل میں لقب تھا کسی کا نام نہیں تھا جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے فرائنا نمارنا جو ہیں یہ عراق کے بادشاہ تھے بیبیلونیا تو حضرت ابراہیم کی پیدائش بھی شہر عرد میں ہوئی تھی کہ جو بیبیلونیا کا ایک شہر تھا عراق کا اور وہاں بادشاہت تھی نمرود کی جیسے فرعون نے مصر میں دعویٰ کیا تھا اپنی بادشاہی کا اور اپنی خدائی کا اور یہ ہے سیاسی بادشاہی یہ نہیں کہ ہم نے دنیا پیدا کی ہے مطلب یہ اختیار مطلق ہمارے ہاتھ میں ہے ہم جس چیز کو چاہیں غلط قرار دے دیں جس چیز کو چاہیں صحیح قرار دے دیں یہی ہے اصل میں خدائی اختیار ہاتھ میں لے لیا اللہ کا حق ہے تحریر و تحریم کسی شے کو حلال کرنا کسی کو حرام قرار دینا اختیار واحد اللہ کے ہاتھ میں ہے جس شخص نے بھی اپنے ذمے لے لیا قانون سازی کا اختیار لے لیا اللہ کے قانون سے آزاد ہو کر وہی تعبت ہے وہی شیطان ہے وہی نمرود ہے وہی کر تو اس نے وہ نمرود نے کہا وہ وحادہ کیا اس کا ابراہیم اور ربی النزی ہوئی وہی میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے قال آنا وہی وہ امید امیدا میں بھی کر سکتا ہوں اس نے جیل سے دو قیدی منگوائے دونوں کنڈیمڈ تھے اور ایک کی گردن وہی اڑائی اور ایک کو کہا جاؤ واف دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا اور جس کو چاہا مار دیا حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ کٹ حجتی پر اترا ہوا ہے تو اج میں تھا جواب ایسا دیا جانا چاہیے کہ جو اس کو چپ کر دے قال ابراہیم فعم اللہ یاتی بشم سے من المشرق فات بےا المغرب حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ تو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے اگر تو خدائی کا مدعی ہے تو نکال کے دکھا اسے مغرب سے فبحت البیق کا تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ول اللہ یہ بال قوم اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہدایت تو نہیں ہوئی چپ ہوگی لیکن چپ کیا ہوا اس کے بعد تو فیصلہ ہوا کہ آگ میں ڈھونک دیا جائے